بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَصَلِّ بِرَبِّكَ وَمْحَرِ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سید نا و مولانا محمد و دارک وسلم سورت کوسر کی تفسیر اور ری کے سلسلے کا والدن آج نواں درس ہے اس سے پہلے اس سلسلہ کے رس مکمل ہو چکے ہیں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ سورت کوشل کی پہلی آیت نہ کل کو سر میں مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں اللہ رب العزت نے امام المبیا خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر فرمائے گئے سورت کوثر کی دوسری آیت فصل ملے ربے کا ون ہر اس میں آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے شکر ادا کریں اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں اور شکر کی سب موجود نہیں ہونی چاہیے درس میں نے پچھلے وش میں ارض کیے کہ فطرت یہ کہتی ہے کہ ہر نعمت کا بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے شکر بھی اسی وقت ادا کرنا چاہیے جس طرح حضرت سلیمان نے کیا شکر بندے کو خود ادا کرنا چاہیے اور شکر بھی صرف اللہ کا کرنا چاہیے جس طرح ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے مقام معاذ دکھاتے ہوئے یہ کہا میں ان کا شکر ادا کیوں کروں میں شکر اپنے اللہ کا ادا کروں گی جس نے میری پاک باننی کا اعلان کیا ہے امام المبیا خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فسل رب کا ون ہر اس کی تشریح تو ہم بعد میں کریں گے حکم دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو توثر عطا کیا خیر کثیر دیا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کے دامن میں ڈالیں کون سی وہ خوبی ہے جو ہم نے آپ کو عطا نہیں کی کون سا وہ مقام ہے جس پر ہم نے آپ کو نہیں بٹھایا کون سا وہ کمال ہے جس کا صدور کے ہاتھ سے سرزد نہیں ہوا موجود سارے نبیوں سے انوکھے آپ کو عطا کی اگر کوئی پیغمبر پتھر کے لاٹھی مار کے اس میں سے بارہ چشمے جاری کرتا ہے تو یہ فطرت کے مطابق ہے کہ چشمے ہمیشہ پتھروں سے جاری ہوتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فطرت سے ہٹ کے ایسا معیزہ دیا کہ تیری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کروا کون سا وہ کمال ہے جو ہم نے آپ کے دامن میں سمویا نہیں پرویا نہیں کون سی وہ خوبی ہے جو ہم نے آپ کی طبیعت میں وبیت نہیں کی رکھ نہیں دی ہم نے جو آپ پر اتنے احسان کیے اتنے انعام کیے اتنی نعمتیں کی رحمت کی یہ برکھا برسائی تو میرے پیغمبر اس کا تقاضا یہ ہے کہ فصل لے, لے رب دکھ ون ہر آپ انعامات ان کا شکر ادا کریں اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ سلے میں ربک ون ہر عبادت ہو کالی یا عبادت ہو بدلی یا عبادت ہو مالی میرے پیغمبر یہ تینوں کی تینوں عبادتیں آپ نے کرنی ہیں تو صرف ہو میرے لیے کرنی میرے لیے کرنی ہے آپ نے بدلی عبادتیں بھی حکم ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر شکر کر ان نعمتوں کا کہ تجھے رحمت اللہ بنایا شکر کر اس نعمت کا کہ تیرے سر پہ نبوبت کا نہیں ختم نبوبت کا تاج سجایا میرے پیغمبر شکر کر اس نعمت کا کہ آپ کو شفیع المز نبین بنایا شکر کر اس نعمت کا آپ کو ہاؤ گے کا ساتھی بنایا شکر کر میرے پیغمبر اس نعمت کا کہ جنت کی وہ نہر جس کا نام کوسر ہے اس کا مالک تجھے بنایا وہ تجھے عطا کی ہے ہم نے لواول ہم ہمد کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں سمائیں گے کے دن مقام محمود پر آپ کو ہم نے کھڑا کرنا ہے رحمت المین بھی بنایا شفیع المذنبین بھی بنایا سید المرسلین بھی بنایا امام الاولین والآخرین بھی بنایا ہم نے جو آپ پر اتنی نیمتیں کی ہیں میرے پیغمبر ہے آپ بھی تو میری نعمتوں کا شکر ادا کریں آپ بھی میرے نعمتوں کا شکر ادا کریں نیمتوں کی انتہا ہو گئی ہے نمتوں کی انتہا ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی اپنے پیغمبر پر اللہ نے فرمایا والا سعفا یوتی کا ربوں کا میرے پیغمبر اتنا دوں گا اتنا دوں گا یوتی مظاہرے کسی گا میرے جس میں استمرار پایا جاتا ہے دوان کا مانگا اس میں پایا جاتا ہے میرے پیغمبر ان قریب اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا, دوں گا اتنا, اتنا عطا کروں گا فترزا تو خود کہہ اٹھے گا مولا میں راضی ہو گیا تو آپ خوش ہو جائے گا راضی ہو جائے گا میرے پیغمبر ہم نے آپ پر رہنوں کی برکھا برسائی ہے آپ پر انعامات کی بارش کی ہے آپ اس کا شکر ادا کریں شکرانہ ادا کریں آپ ان نیمتوں کا پھر میرے دوستوں جس طرح نیمتیں عظیم تھی نیمتیں اعلیٰ تھی نعمتیں اونچی تھی جس طرح اللہ نے نعمتوں کی برکھا برسائی انعامات کی بارش برسائی اپنے پیغمبر کو انعامات سے نعمتوں سے احسانوں سے خوبیوں سے کمال سے اللہ نے اس طرح نوازا میرے پیارے پیغمبر نے جب شکر ادا کرنا شروع کیا ہے نا تو پھر شکر پانچ منٹ میں دس منٹ میں ایک گھنٹے میں ایک رات میں میرے پیغمبر نے شکر ادا نہیں کیا یہ شکر ادا کرتے کرتے کرتے نوبت بھائی رسید کے قدم سوج گئے ان کے قدموں پہ برم آ گیا ان کے قدم سوج گئے ہیں ان کے قدموں پہ ورم آ گیا یہ کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں یہ پکار رہے ہیں اس کو یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر شکر ادا کر رہے ہیں آگے اس کی انتہا ہے اس واقعے کی ہے وہ آخر میں کریں گے جا کے لیکن فی الحال آپ اس طرف آنے کی کوشش کریں جاگ رہے ہیں اللہ کو راضی کر رہے ہیں نوافل میں مشغول ہیں قیام میں مشغول ہیں رکوع میں مشغول ہیں سجدے میں مشغول ہیں ایک رات جو نوافل میں کھڑے ہوئے ہیں پہلی رکعت میں آٹھ پارے پڑ دیے آٹھ سپاروں کے برابر منزل پڑ دی ہے آپ نے اور پھر حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے کہ جتنی دیر آپ نے قرآن کے پہنے پر سرب کی تھی اتنا طویل رکوع کیا اتنا لمبا رکوع کیا نبی پاک نے پھر اتنا ہی آپ نے ہوئے کوما میں پھر آپ نے سجدہ کیا اتنا لمبا پھر جلسہ اتنا لمبا پھر آپ نے دوسرا سجدہ حتیہ کہ ام مومنین کہتی ہیں میں قریب میں سوئی ہوتی تھی نبی پاک جب سجدہ کرتے تھے اتنا طویل اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے بعض اوقات مجھے شک گزرتا کہیں آپ کی روح تو نہیں نکل گئی کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا آپ کی روح مبارک تو نہیں نکل گئی تو میں آپ کا انگوٹھا پکڑ کے ہلا اس اطمینان کے لیے اور نبی پاک اپنے انگوٹھے کو حرکت دے کر مجھے بتاتے کہ جو خیال تیرے دہل میں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہاں تک آپ نے طویل رکوع کیا ہے طویل سیدا کی ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں بھی ایک دن وضو کر کے شامل ہو گیا اس نماز میں میں نے کہا بھائی ایک سپارہ یہ ایک سورت پڑیں گے لیکن آپ نے آپ سپارے پڑھ دیے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو رہا ہے ان نعمتوں کا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک نے بھی انتہا کر دیا شکرانے کی اور اللہ نے بھی انتہا کر دیا اپنی نعمتوں کی وہ رب العالمین ہے یہ رحمت اللہ ہے وہ رب العالمین ہے اس نے نیمتوں کی انتہا کر دی ہے یہ رحمت العالمی ہے اس نے شکرانے کی انتہا کر دی ہے ارے کمال درجے کا شکرانہ ہے کہ رب کو کہنا پڑا قم کمل لئی قم کلیلا کمل للیلا قم لئی للہ کلیلا میرے پیغمبر رات کا قیام کیا کر اللہ کلیلہ مگر ہمیں اللہ کیا کہتا ہے اٹھو بتنے چھوڑو وضو کرو ہمارے دربار میں آؤ بچنا چاہتے ہو تو اپنے جسم کو رات کے پچھلے پہر میں چار پائیوں سے اور بستروں سے الگ کر کے میرے دروازے پہ آؤ اور صبح کے وقت کا جو استغفار ہوتا ہے ہم اس کو کبھی رد نہیں کیا کرتے ہیں کے تین شہری کے تین جو استفار ہے وہ قبول و منظور ہوتا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے اٹھو صحابہ کو علماء کو شہدا سب کو کہا جا رہا ہے اٹھو اور نواز پڑھو ہمارے سامنے کھڑے ہو اور ان سے کہا جا رہا ہے میرے پیغمبر اٹھ ضرور اللہ کلیلا کچھ اپنا بھی خیال کر میرے پیارے پیغمبر ہے کچھ اپنے قدموں کا بھی خیال کر میرے پیارے پیغمبر ہے یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کلیلہ یہ جگہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد دکھاتا ہوں یہ ارد کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں جتنے نام ہیں اسمائے مبارکہ ہیں جتنے آپ کے وہ صفاتی نام ہیں بہت سے نام آپ کے صفاتی ہیں لیکن دو نام آپ کے ذاتی ہیں ایک نام آپ کا ہے محمد اور دوسرا نام آپ کا ہے احمد محمد اور دوسرا احمد محمد آپ کا نام رکھا ہے عبد المختل آپ کے دادا نے اور احمد آپ کا نام رکھا ہے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنا نے احمد نام رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی خوشخبری دی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا تھا وہ مبشرم بے رسول اسمہ احمد میرے آنے کے دو مقصد ہیں پہلا مقصد میرے دنیا میں آنے کا بل باپ کے پیدا ہونے کا یہ ہے بل باپ کے پیدا ہونے کا میرا پہلا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں رب کا پیغام پہنچاؤں اور دوسرا مقصد یہ ہے مبشرم میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی یاتی ممبادی جو آئے گا میرے آئے گا میرے بعد میرے بعد ایک رسول آئے گا صرف ایک رسول آئے گا من آئے گا میرے بعد اسمہ احمد اس کا نام کیا ہوگا احمد ہوگا مرزا غلام احمد کادیاں کہتا ہے کہ یہ میں ہوں یہ علیہ السلام نے میری بشارت دی ہے کسی نے کہا تیرا نام غلام احمد ہے کہنے لگا اصل نام تو احمد ہی ہے غلام ویسے جڑ گیا ہے ویسے ہی جڑ گیا اصل میرا نام احمد ہی ہے کسی نے جا کے سید اللہ شاہ بخاری کو بتایا کہ مرزے نے یہ جملے کہے تھے شاہ صاحب نے فرمایا اس کتے کو تو میں نے پیغمبر بنا کے ہی نہیں بھیجا تو کسی نے شاہ صاحب سے کہا شاہ جی آپ نے پیغمبر بنا کے بھیجنا تھا شاہ صاحب نے فرمایا اصل نام تو میرا اللہ ہی ہے عطا تو ہی لگ گیا ساتھ تو ساتھ لگ گیا اصل میں تو میرا نام اللہ ہی ہے اور اس کتے کو میں نے نبی بنا کے کوئلی بھیجا تو مرزا کہتا ہے کہ اس احمد سے مراد میں ہوں. یاتی من بادی اسم ہوں احمد میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام کیا ہوگا خوشخبری بھی چلے گئے جو صاحب ذوق لوگ ہیں علماء بیٹھے ہیں صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں لوگ تو اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے لیکن ساحد ذوق لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے میں نے کہا کہ میرے پیارے پیغمبر کی خوشخبری دینا ایک پیغمبر آئے گا میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا اس خوشخبری دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی جلدی کی کہ باپ کا انتظار ہی نہیں کیا اتنی جلدی کی کہ باپ کا انتظار ہی نہیں کیا بغیر بات کے دنیا میں آ اور جب یہ خوشخبری دے چکے تو واپسی کے جانے میں اتنی جلدی کی کہ موت کا انتظار نہ کیا بغیر موت کے آسمانوں پہ چلے گئے موت کا انتظار نہ کیا عیسا علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے آپ کے اس میں مبارک کی وہ نام ہے احمد کے دادا نے نام کیا رکھا ہے محمد اور حالانکہ لم یکن شایا لم یکن شائم بین العرب حاضل اسم یہ نام عرب کے درمیان کوئی مشہور نہیں تھا لوگ محمد نام نہیں رکھا کرتے تھے رکھا کرتے تھے محمد نام عبد المتلب نے محمد نام رکھا رجا مدا اس امید پر کہ ہو سکتا ہے اس کی خوبیاں بیان ہوں میرے اس پوتے کی تعریف کی جائے میرے اس پوتے کی خوبی بیان کی جائے محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے جس کی خوبیاں بیان کی جائے جس کی سزا کی جائے جس کے اوساف کا تذکرہ کیا جائے اپنے بھی کرے پرائے بھی کرے دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو دوست بھی کرے دشمن بھی کرے اس کو محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں محمد اس کو کہتے ہیں الزی یوحمد ملتل بادہ ملت محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہے اس کو محمد کہتے ہیں اور محمد باف تفرین کا سیگا ہے اور باف تفرین کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں ایک کنلی اور مکمل طور پہ مانا پایا جاتا ہے جیسے کتل تختی اس کا مینا ہوتا ہے قتل کرنا کس طرح قتل کرنا پورے کاٹ دینا جوڑ کاٹ دینا یہاں سے کاٹ دینا اس پر وہ لفظ بولتے ہیں کتل تختیلا پورے پورے کاٹ دیے مکمل طور پہ ذبح کر دیا مکمل طور سے مار دیا تو محمد اس باپ کا سیکھا ہے تو محمد کا معنی ہوگا وہ ہستی جس کے جسم کا پور پور قابل تعریف جس کے جسم کا ایک ایک حصہ قابل تعریف ہے اس کی صرف زلف قابل تعریف نہیں اس کے پاؤں کے تلبے بھی قابل تعریف اس کا صرف چہرہ قابل تعریف نہیں اس کا سینہ بھی قابل تعریف ہے یہ باپ تفریح کا ایک خاص ہے اور باپ تفریح کا ایک خاصا یہ ہے کہ وہ فیل کو اس طرح وجود میں لانے پر استعمال ہوتا ہے جیسے زبردستی کسی نے کی ہے سر رافا پھیر دیا یعنی کسی نے زور لگا کے اس کا منہ پھیر دیا ہے سر رافا یوں سر ریف تشریف پھیر دیا تو محمد کا معنی ہوگا وہ ہستی جس کی تعریف بے اختیار کی اپنے اختیار میں نہ ہو اپنے بس میں نہ ہو بے اختیار اس کی تعریف کی جائے یہ محمد کا معنی ہے اور احمد کا معنی کیا ہے تصویر کسی کا ہے احمد کا معنی یہ ہے سنیے گا جو نبی پاک کا نام ہے مبارک ہے اس میں مبارک ہے احمد جو آپ کی والدہ نے رکھا اور حضرت عیسیٰ نے جس کے نام کے ساتھ بشارت دی تھی اس کا معنی یہ ہے وہ ہستی جس نے اس دھرتی پر اپنے اللہ کی اتنی حمد کی اتنی حمد کی اتنی ہمت کی اپنے اللہ کی اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی. کی کہ اس کے برابر اللہ کی آج تک کوئی تعریف کرے یہ کس کا ماننا ہے احمد کا معنی ہے جس کا دن تاریخ میں گزرتا ہے جس کی رات تاریخ میں گزرتی ہے جس کی صبح تاریخ میں گزرتی ہے جس کی شام تاریخ میں گزرتی ہے احمد کہتے ہیں اس ہستی کو جس نے اللہ کی اتنی تعریف کی ہو کہ اس سے بڑھ کر اللہ کی اتنی تعریف اس کائنات میں کسی اور نے نہیں کیے تو جس طرح نبی پاک کا نام تھا احمد آپ ہی اسی طرح تھے پھر آپ نے جتنی اللہ کی حمد کی جتنی اللہ کی خوبیاں بیان کی جتنی اللہ کی تعریف کی قیام میں رکوع میں سجدے میں کونے میں جلسے میں دعاؤں میں التجاؤں میں آزوؤں میں آپ نے جتنی اللہ کی حمد و تعریف کی شکرانے کے طور پر اس کائنات میں اللہ کی اتنی حمد و تعریف ہو کسی نے اسے بھی کہنا پڑا کہ یاد ضرور میرے رہے پیغمبر نکالیے ذرا پرانے پاک کی وہ آئے سفر نمبر ہے پانچ سو اکیس سفا نمبر ہے پانچ سو اور سورت کا نام ہے سورت مزمل کا نام سورت مزمل انتیسواں پارہ سطح نمبر ہمارے قرآن کو پانچ سو اکیس یا ایو ہل کسی کے ساتھ تلطف مہبانی محبت کا اظہار مقصود ہو تو جو حایت محبوب نے اپنائی ہوئی ہے محب اسی حایت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے ایک مثال سنیے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی سوئے ہوئے نبی اباغ نے پوچھا حزیفہ کہاں ہیں کسی نے کہا کہ جی فلاں جگہ پہ سوئے ہوئے ہیں امام المبیا خود چل کے اس جگہ پہ آئے اور سوتے ہوئے کی قسمت جگانے والا سونے والوں کی قسمت جگانے والا حضرت رزیفہ کے اوپر آ کے کہتے ہیں یا نو مان اور سونے والے اسی الق مہربانی میں اسی حایت کا ذکر کیا سونے کا ذکر کیا حضرت علی المرتار رضی اللہ تعالی ان اور حضرت فاطمہ کی کوئی ان بند ہو گئی تھوڑی سی حضرت فاطمہ ناراض ہو کے اپنے بابا کے گھر آ گئی اپنے بچوں کو لے کر اور شکایت کی کہ حضرت علی سے تھوڑی سی ان بند ہو گئی ہے نبی پاک حضرت فاطمہ کو جگر کا ٹکڑا سمجھتے تھے کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا پھر وہ تو خاتون جنت تھی آپ اٹھے حضرت علی کے گھر میں آئے تو حضرت علی اپنے گھر میں موجود نہیں مسجد میں گئے ہیں تو نبی پاک وہاں سے نکل کے مسجد میں آئے تو حضرت علی ننگی مٹی پہ زمین پہ سوئے ہوئے ہیں اور مٹی ان کے تاندے پہ لگی ہوئی ہے تو نبی پاک ان کے سرانے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کم یا باترا کم یا بات اے مٹی والے اٹھ اے مٹی والے اٹھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جتنا یہ لفظ مجھے پیارا لگتا ہے کوئی بندہ اس لفظ کے ساتھ مجھے بلاتا ہے اتنا کوئی لفظ بھی مجھے پیارا نہیں دا. کہ نبی پاک نے باوجود اس کے کہ حضرت فاطمہ نے میری شکایت کر دی تھی لیکن اس کے باوجود ان کے لہجے میں کتنا تلطف کتنی مہربانی کتنی محبت تھی اس حایت کا ذکر کیا حضرت ابو حریرا جو بلی سے جو بھی کھیل رہے ہیں یا پکڑی ہوئی بلی تو نبی پاک کہتے ہیں یا واہ ہوریرا اے بلی والے وہ لفظ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ عام میں سے میرا خیال ہے کسی آدمی کو بھی ان کے اصل نام کا علم نہیں ہے کہ اصل نام ان کا کیا ہے ان کو ابو ہریرا کہتے ہیں تو یہ علم میں روایت تھا محبوب کی اس حایت کا مہب ذکر کرتا ہے سوئے ہوئے تھا تو وہ کہتا ہے یا نومان مٹی پہ ہے تو کہتا ہے کم یا ابا تو راب بلی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اسی حایت کا ذکر کرتے وہ ہے یا ابا حریرہ ایک صحابی کے ہاتھ تھوڑے سے لمبے تھے تو نبی پاک کو اس کو کہا یا, یا بین اے دو ہاتھوں والے باقی بندوں کے کتنے ہوتے ہیں, باقی کے بھی تو دو ہوتے ہیں یا زالیہ بین ایک صحابی ہے جس کا تلکہ میں نے نے کیا کہ چچا نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا تو نبی پاک نے فرمایا زلبا دین اور دو کملیوں والا یہ مہربانی ہے تلت و خیر محبت کا اظہار ہے جو بندہ کرتا ہے اپنے محبوب اور اپنے پیارے کے ساتھ نبی پاک چادر تان کے سوئے ہوئے چادر جو ہے نا یہ ادب میں اکثر لوگ لپیٹا کرتے تھے اب تو رواج نہیں ہے سرہاد میں جائیں تو ہر ایک کے کاندھے پہ نظر آتی سرحد میں جائیں تو ہر ایک کے کاندھے پہ نظر آتی ہے پنجاب میں آئیں تو عورتوں کے کاندھے پہ دوپٹہ نظر نہیں آتا مردوں کے کاندھے پہ چادر کیا نظر آنی ہے عورتوں کے کاندھے اور سر پہ دوپٹہ نظر نہیں آتا ان سے پوچھا جائے دفتر تمہارا پردہ کدھر گیا تو وہ کہتے ہیں مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا بعض بغیرت اور دیوس ایسے مرد بھی ہیں جو شریف زادی عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم پردہ چھوڑ وہ کرنا چاہتی ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ دیوسیت ہے ہم نئے مادر کے نئے لوگ ہیں تو پردہ ترک کر اور بغیر پردے کے کیا چادر آپ کبھی احساس کریں کہ جب دنیا چھپائے جب تکلیف ہو جائے جب مصیبتیں ٹوٹ پڑے بندے پر جب پریشانیاں گھیر لیں مصیبتیں گھیر لیں دکھ گھیر لیں غم گھیر لیں کاروباری پریشانی آ جائے صحت کی پریشانی آ جائے کوئی گھریلو پریشانی آ جائے تو بندہ کسی لحاف میں یا کمبل میں لپٹ جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق سے کٹ کے رو اپنے اللہ سے لگائیے ایک الگ بیٹھنے کا یہ ایک انداز ہوتا ہے کمبل میں لپٹ گیا لحاف میں لپٹ گیا یا کسی چادر میں لپٹ گیا نبی پاک ابتدائی دعوت کے دنوں میں بڑے پریشان ہیں جو لوگ صادق کہتے تھے انہوں نے کہا قذاب جو اپنے اختلافات کے فیصلے کروایا کرتے تھے انہوں نے کہا مجلو ہے ہی پاد مجن جادیگر مارتے ہیں بڑے پریشان ہیں نبی پاک چادر اور کے سوئے ہوئے اللہ کو تلطف مہربانی اور محبت کا یہ انداز ذہن میں آیا اور اللہ تعالی نے اسی انداز سے اپنے پیغمبر کو بلایا یا یو ہل مزم اے چادر لپیٹنے والے میرے پیغمبر اے چادر لپیٹنے والے میرے پیغمبر تمل لئیلا قیام کا راس کو ہو رات کو الا کلی مگر مگر تھوڑا نسف ہوں نسفرات اوین کشمل ہو کلیلا یا میرے پیغمبر نصف رات سے بھی کچھ ہو اور کم کر لے نصف رات یا نصف رات سے بھی کچھ کم کر لے او زد آ یا نصف رات سے کچھ ہو زیادہ کر دے زدہ لائیے نصف رات کے آن کر یا نصف رات سے بھی کم کر دیجئے یا نصف رات سے کچھ زیادہ کیجئے وہ رکھتے لے قرآن ترتیلا اور میرے پیغمبر قرآن پر ٹھہر ٹھہر کے رکھتے لے قرآن ترتیلا قرآن پر ٹھہر اس کے دو مہینے ہو سکتے ہیں ایک معنی تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے آرام سے لہجہ اچھا ہو پڑھنے کا انداز اچھا ہو ایک ایک لفظ لکھ کے سمجھ آ رہا ہو اس طرح پڑھ ٹھہر کے قرآن اور بیان کیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھ اس کو سمجھ یہ ہے مزے کا پڑھنا جو پڑھ اس کو سمجھ کیا مطلب جنت کا ذکر آئے چہرہ فل اٹھے جہنم کا ذکر آئے تو کانپنے لگے اللہ کا کوئی حکم آئے ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اللہ کا کوئی نہیں روکے اللہ تو تیرے دل میں آئے کہ ٹھیک ہے یا اللہ جو تم کہے گا میں وہی کروں گا قیامت کا ذکر آئے تیرا دل درجائے وہ ایک گدے میں کاری صاحب پڑھا کرتے تھے سعودی عرب کے کاری تھے گدے میں وہ کراوی پڑھایا کرتے تھے اور مزے کی بات یہ اتنا ان کیسٹوں کی کا وہ قرآن پاک مل جاتا ہے ان جو انہوں نے پڑھا پورا قرآن پاک ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہیں اللہ نے اتنی تجرب اور زاری اور اور اور اور خشیت عطا کیا تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو جس آیت میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا وہاں ان کی رونے کی آوازیں نکلتی تھی بھاڑس بن جاتی تھی وہ رو رہے ہیں پھر اس آیت کو دوہراتی ہیں پھر اس آیت کو دوہراتے ہیں بڑی مشکل سے اس آیت کو آگے لکھ جاتے ہیں اور جو رحمت کی آیت ہے اس میں لہجہ ایسا رکھتے ہیں جیسے امیدوار ہیں رحمت کے تو حتیلی قرآن ترتی کا مطلب یہ کہ قرآن کو سمجھ کے اس کا معنی سمجھ اس کا مفون سمجھ یہ کہنا کیا چاہتا ہے تاکہ تجھے پڑھنے میں مزہ آئے جب تک قرآن کتابیں ہدایت تھا لوگوں کے دین میں جب تک قرآن لوگوں کے دین میں کتابیں ہدایت تھا اس وقت تک اس قرآن کو لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی پڑھنے کی کوشش کی کہتا کیا ہے ترجمہ کیا ہے تفسیر کیا ہے مطلب کیا ہے جب تک یہ تصور تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور جب یہ مردوں کو بخشنے والی کلام رہ گئی ملنے لگے گلیبیاں ملنے لگی پہلے پتھر لگتے تھے جب سے گلیبیاں ردی ملنے لگے اس قرآن کے بدلے میں اس دن جب لوگوں نے اس کو کتابیں ہدایت نہ سمجھا بلکہ لوگوں نے اس کو کتابیں برکت سمجھ لیا لوگوں نے اس کا مقام سمجھنا چھوڑ دی کیا ضرورت ہے یہ تو سمجھنی کی کتاب ہے بلکہ یہ کتاب تو اس لیے آئی تھی مکان میں پڑھ لو برکت ہوتی ہے دکان میں پڑھ لو برکت ہوتی ہے گلے میں لٹکا لو تو برکت ہوتی ہے بیماریاں دور بھاگ جائیں گی یہ مقصد سمجھا اس کتاب کے آنے کا لوگوں نے یہ مقصد نہیں تھا رمضان شاہر ال رماضان قرآن ہدن لمداس ہدن لمداس یہ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے سارے بڑے رہتے تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے آپ شروع کوشش نہیں کرتے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو دیش کے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہم نے یہ جو تحریک شروع کی ہے یہ رضو القرآن ہے تحریک رجو ال القرآن لوگوں کا رخ موڑا جائے اللہ کے قرآن کی طرف لوگ قرآن پڑھیں یہ کیسا کیا ہے مفوم کیا بیان کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ تحریک ہے رجویل قرآن کی ورنہ تو جناب ممبر و محراف کے غدار تب کے لئے اب بھی پوری طرح کوشش کی ہوئی ہے کہ لوگوں کو قرآن سے ہٹایا جائے لوگوں کو سیف المنو سنائی جائے لوگوں کو وارثاخی ہیر سنائی جائے لوگوں کو بیلمی کی روایات سنائی جائے لوگوں کو دوسرے علماء کے اخبار سنائی جائے وہ فلاں بزرگ نہیں سمجھا گئی بندیالوی صاحب تو وہی آئی بس اس نے سمجھ لیا نہیں وہ فلاں بزرگ نے نہیں سمجھا فلاں کا کال نہیں لکھا ہوا کتابوں میں اور اللہ کے بندے کسی کا کال کسی, کا کسی کا قرار کسی کا ارشاد کسی کا حکم کسی کا خط کسی کا خواب کا ارشاس بیت نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے میں آپ تمہیں کیسے سمجھا مور سارا پتا ہوگا ہمیں پتا نو سال شروع ہے نئے سال میں مدرسے نئے شروع ہوتے ہیں تالا دلام آتے ہیں نئی کلاسیں لگتی ہیں ہماری جو کتابیں وہ سولہ فکا بھی شاشی ہے نیل ونوار ہے اسامی ہے پہلے سفے پہ لکھا ہوا ہے پہلے سفے پہ کو پڑھاتے ہیں ممبر پہ بیان نہیں کرتے بگیالوی کا قصور یہ ہے کہ وہ ممبر کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ہاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں تم بھی سنو لو وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ کتابیں پڑھاتے ہیں لیکن مجال ہے اصول فکا کی کتابیں بریلوی بریلویبندیز بھی پڑھا لیتے ہیں بالا لیکن بریلوی اور دیوبندی سارے ایک ہی نصاب ہے کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے نصاب میں ہے اس میں پہلے سطح پہ لکھا ہوا ہے دلائل شرع کے چار ہیں دلائل شرع کے بولو کتنے کتنے لکھے ہوئے پڑھاتی ہیں یہ بال دلائل شرع کے کتنی ہیں چار کتاب اللہ اگر مسئلہ اللہ کے کتاب میں مل جائے بس اس کے خلاف جو نظر آئے تم پہلے تعویل کرو تعویل نہیں ہوتی کہو یہ غلط ہے کیوں جی نبی پاک کا کوئی فرمان قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے دلال شرح کے کتنے کتنے اور یہ مولوے سے پوچھنا ہے آپ نے جاتے اور یہ ٹھیک بات کی بلانوی صاحب نے کیے اگر کہہ دیں غلط یہ تو مرضی چلا دیں دلائل شرح کے کتنے ہیں چار پہلی دلیل بولو اگر مسئلہ اللہ کی کتاب میں مل جائے ختم اور دوسری دلیل ہے سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ملے اس کا حل نہ ملے تو پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے بولو پکا لو پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے نبی پاک کی حدیث صحیح حدیث مستمد حدیث صحیح حدیث دیں گے اور اگر کوئی مسئلہ قرآن میں بھی نہ ملے اور حدیث میں بھی نہ ملے تیسری دلیل ہے اجماء صحابہ کس کا اجما کوچوانا دنو یہ سارے اکثر ہو جائے ایسے اجماع ہوا پیار صحابہ کا اجما یہ کون سی دلیل ہے بولو جس مسئلے پر کون اکٹھو گئے بنی اور چوکی دلیل شریعت کی اگر کوئی مسئلہ کتاب دے. کتاب اللہ میں بھی نہ ملے سنت رسول اللہ میں بھی نہ ملے صحابہ کے اجماع میں بھی نہ ملے تو کا قیاس کس کا قیاس کو کا قیاس نہ قیاس کس کا کس کا مل تہد کون ہوتا ہے <تصیح> اس وقت پوری دنیا میں جیل میں رکھ لو تو مستحد کون ہوتا ہے اس وقت کوئی عالم مجتہد نہیں مجتہد وہ ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالے یہ بھی نکلتا ہے یہ بھی نکلتا ہے یہ بھی نکلتا ہے یہ بھی نکلتا ہے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے یہ کیسی دلیل ہے مجتہد کون ہے امام حدیثہ مجتہد کون ہے امام شاخی مجتہد کون ہے امام احمد ابن حنبل مل صحد کون ہے امام مالک ملک صحیح کون ہے امام محمد امام ظفر امام یوسف امام بخاری امام مسلم امام شریفی امام مسائی امام اب نے ماجا یہ لوگ ملک صاحب نے یہ چار شریعت کی دلیلیں کتنی خدا دا, دا محاجے اس بروچ ہے دلیل بزرگوں کا کال اور کال بھی وہ جو کس کے خلاف ہو تو پھر حل نہیں آتی لوگوں کو سناتے ہمارے متعلق یہ کہتے ہوئے یہ بزرگوں کی بات نہیں مانتے یہ بزرگوں کی بات نہیں مانتے بزرگوں کی بات سے عقیدے سابت ہوتی ہے تمہیں اتنی بھی حیا نہیں آتی کہ تم حق بیان کرو لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو بتاؤ اوپر لکھتے ہیں عقائد علماء دو بند اور نیچے کون کس کو عقیدے بزرگوں کے کون سے سامنے ہوتی ہیں اور عقیدہ سابت ہوتا ہے اللہ کی کتاب سے پہلی دلیل کون سی ہے بولو کون سی ہے اور قرآن نے کہا ان لا تسمع میں ان علی کے بہت بڑی بدلی دلیل ہے ان لا تسمع میں میرے پیغمبر سنانے والے آپ ہو جن کا کام ہی ہے سنانا میرے پیگمبر سنانے والے آپ کا ہو جن کا کام ہے ہی سنانا ان کا ہے؟ کام میں نے کام ہے نا بے شک آپ لا کس میں ہو بے شک تھی نہیں سنا سکتا المئی کس کو اس قرآن کی آپ کے مقابلے میں اب کوئی دلیل مانی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر آج آپ کو میں نے بڑی اندھی سی بات بتائی اور مہلوے والی بات میں نے آپ کو بتا دی ایک بچے سے تعلیم میں نے سب سال ہی رہتے بات میں نے آپ کو ایک دن میں بتائی کہ بلائی شرا تو کتنی ہے جب بھی مولوی بزرگوں کا کال پیش کرے تمہارے سامنے نے یہ لکھا فلاں لکھا تو آپ اس مولوی صاحب کو کہیں گے مولانا کتنے ہیں مولوی صاحب کہیں گے چار آپ کہیں گے کے سناؤ وہ کہے گا کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع صحابہ کا آپ کہیں گے یہاں تو بزرگوں کو کال کوئی دلین نہیں تو آپ کی پیش کر کس دلیل پر آپ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ پرتاپور نے یہ لکھا اور پیش بھی کر رہے ہیں کس کے خلاف اور اس کے خلاف تو حدیث بھی پیش نہیں کی جا سکتی اور اگر پیش ہوگی تو تعویم کریں گے تعویم نہیں ہوگی تو پھر سوچیں گے کہ قرآن یہ کتاب ہے لا رہی بہت جس میں کوئی شک نکل پانچ سو اکیس کیا مہینے آ کر جب تک یہ قرآن جب تک یہ کتاب کتابیں ہدایت سمجھی جاتی رہی اس کو سمجھنے کی کوشش ہوتی رہی کہتی کیا ہے بیان کیا کرتی ہے حکم کیا دیتی ہے یہ کتاب اور جب سے ہم نے اس کو کتابیں برتر سمجھانا پرنا تو پڑھنا رہ گیا پراویوں بھی کے بھی اندر نہیں بھی سمجھنے گئی <سؤال> خدا کی کثرت مٹھا پڑھنا لا بندہ تھوڑی لگتا کیوں کیا خیال ہے آپ کا بھولتے آپ ایسی جگہ جو تیز پڑھنے والا آرام سے پڑھے نہ بڑی دیر لگا دی شدید ہونے لگے فلا کتنے گھنٹے میں قرآن پڑھتا پانچ گھنٹے کھینچ کے یہ کا ہے ادب ہو رہا ہے شبیلے پڑھے جا رہے ہیں رہ. پورے محلے کا حالانکہ رقتے جو قرآن آگے ہاں. بڑھیے گی آپ نے قرآن کا بے شک یقین ڈالیں گے آپ پر کولن سکیلن بڑی بھاری بات میرے پیغمبر ایک بھاری بات کے لیے تیار ہو جائیے ہم ایک بڑی شکیل بات بھاری قول ہم آپ پر ڈالنا چاہتے ہیں کون سی ہے وہ شکیل اور بھاری بات سفا پانچ سو بائیس نکالنے گی سورت مدت سے سورت مدت سے علی بھائی آئی ندیے پاس کر بڑے پریشان ہوئے گھر میں آئے فرمایا بس سے رونی دس سے رونی مجھے کمبل اڑا دو آج ایک بندے نے مجھے اپنے ساتھ لگا کے اس طرح گھینچا ہے مجھے لگتا ہے میری تصویریں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی زمبے لونی مجھے کمبل اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ بس سے رونی دس سے رونی میرے اوپر چادر ڈال دو مجھے شدید ترین کپ تبھی قسم پہ جاری ہو گئی ہے نبیت واٹنی پھر رارے ہراس واپسی پر کئی دنوں کے بعد نبیت ملنے کے کئی دن بعد آپ نے ملک کے لوگوں نے سفر لگ رہا پھر آپ نے دیکھا کہ ایک کرسی فضا میں بچی ہوئی ہے اور وہی فرشتہ وہی فرشتہ اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور مچھر کو مغرب شمال جنوب یہ پوری فضا اس کرسی سے بھری ہوئی ہے اور پوری فضا میں وہ فرشتہ چھایا ہوا ہے نبی افاق کر کے کب پتی آپ گھر میں آئے اور فرمانے لگے دس سے رونی بس سے رونی زمبے لونی زمبے لونی مجھے کمبل اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ مجھے کب پتی محسوس ہو رہی ہے میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں اور لحاظ اوڑ آپ سوڑ گئے اللہ نے اسی انداز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کمبل لپیٹنے والے میرے پیغمبر لپی والے میرے پیگمبر کون میرے پیغمبر سونے کے وقت لگ گئے میرے پیگمبر سونے کا زمانہ گزر گیا سونے کا وقت گزر گیا چالیس سال آپ نے بڑا آرام کر لیا کن اٹھئے فہم پس ڈرائیے کا مطلب ہے گھنٹہ ہو گیا کون فہم اٹھئے فہر پس ڈرائیے ببا کا فکبر اپنے رب کی بڑھائی میں آن کر میرے پیغمبر لوگوں کو ڈرا اپنے رب کی بڑھائی بھی آن کر ربا کا, رب کا مقول مقدم ربا مقول مقدم اور کبدر فیر کو موخر کر دیا فائدہ حسر کر ہوا کیا میں نہ کریں گے وہ ربا کا کبدر اپنے رب کی اپنے رب کی بڑھائی بیان کر میرے پیغمبر کوئی بڑا ہوتا ہے مکے کا کوئی بڑا ہوتا ہے مدینے کا کوئی بڑا ہوتا ہے سائز کا کوئی بڑا ہوتا ہے گدے کا کوئی بڑا ہوتا ہے چار میل کا کوئی بڑا ہوتا ہے دس میل کے اویرے میں کوئی بڑا ہوتا ہے سو میل کے اویرے میں رب کا پک دے آپ اس ذات کی بڑھائی بیان کریں جس کی بڑھائی پوری کائنات سے حاوی ہاں ہے جس کی بڑھائی پوری کائنات کائنا ہے وہ سیابا کا پتا اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ میرے پیغمبر اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کیا مطلب باد علماء نے سیاب سے مراد لیا دامن دل کپڑوں سے مراد کیا ہے دامن دل دل والا دامن پاک رکھ کس سے شرک سے اس سے ہماری نافرمانیوں سے بس آباد کا پتا ہے اپنے کپڑے پاک رکھ یعنی دامن دل کو کیا رکھ پاک رکھ کچھ اوباما نے مراد لیا میرے پیغمبر ظاہری کپڑے گندگیوں سے کیا رکھ اخلاق بھی اچھی ہوں ظاہری کپڑے بھی اچھی ہوں جب کپڑے پاک رکھنے کا حکم ہے تو پھر بدم پاک رکھنے کا حکم تو بتر جائے ہونا ہوگا رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر بدن بھی پاک رکھ اور اگر بدن پاک رکھنا ہے تو میرے پیغمبر اپنا دل بھی کپڑے جو پاک رکھنے ہیں تو, تو بدن بھی پاک رکھ بدن جو پاک رکھنا ہے تو اندر بھی پاک رکھ ظاہر جو پاک رکھنا ہے باسن بھی پاک رکھ سیابا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ میرے پیغمبر رک. اللہ حضر. کیا مطلب شرک سب سے بڑی نجازت شرک سب سے بڑی گندگی ان مشرق انہ نج سن ان عمل مشرق کیوں نہ سب سے بڑی پلیبی ہے مشرق بڑے تلیب ہیں نجس ہیں شرک بڑی تلیدی ہے مشرق سب سے بڑے نجس ہیں میرے پیغمبر جس رستے پہ آپ نکلے ہیں اللہ کی تحید بیان کرنا شرک کے خلاف رحاد کرنا اللہ کی وادانیت کو بیان کرنا میرے پیغمبر تیرے راستے میں لالچ آئیں گے ڈرانے آئیں گے آپ کو ڈرایا جائے گا لالچ دیے جائیں گے اس رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی میرے پیغمبر اپنے دل کو شرک کی آلودگیوں سے نجازت زدہ ہونے نہیں دینا مشرم کے ساتھ مسمت ہے نہیں کرنی یہ کہیں گے جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح کر لے عرب کی سرداری چاہتا ہے سرداری لے لے سونا اور چاندی چاہتا ہے ڈھیر لگا دیتے ہیں تیرے قدموں میں لالچ دیں گے اور مطالبہ کیا ہوگا مطالبہ ہوگا ای بھی قرآن ان گئی رحاذا ای بھی قرآن ان گئی رحاجا اور مقدل ہے اس قرآن کی جگہ کو ہی لیا یہ سارے کا نہیں یہ قرآن وارے کا نہیں قرآن غیر رہا کوئی اور قرآن لیا اس کے سوا اور بد اور اگر سارا اور قرآن نہیں جا سکتا ہو میں ہو اس کو بدل دے اس کو تبدیل کر دے بڑی سخت کہتے ہیں اس کی بڑے سخت لہ جائے اس کا پیدا پہ ہم کہتے ہیں وہ لجپال ہے ہم کہتے ہیں وہ غریب نواز ہیں ہم کہتے ہیں وہ چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں ہم کہتے ہیں وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتی ہیں ہم کہتے ہیں وہ داطاہ ہیں گنج بخش ہے روشے آزم ہے لجپال ہیں غریب نواز ہیں اور دینے پہ آئے تو ہر بھر دیتی ہے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظریں کرم ہے ہمیں سب کچھ وہیں سے ملتا ہے ہم یہ کہتی ہیں اور تیرا قرآن کہتا ہے نہیں یخلکون زبابا نہیں یخلکون دبابا جن کو تین ادپار کہتا ہے وہ ایک نہیں سارے مل جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے مکھی نہیں بنا سکتے وہی یس لوگ ہیں لوگ واہ میرے اللہ تیرے سمجھان سے قربان ہو جاؤں پر مشور کو تن قربان ہو جاؤ میرے شہ کہا کرتے تھے شیخ و کہا کرتے تھے اللہ بھی سمجھایا ایک بوڑھی بونی تو دو بیوی چار پر تصوں نے کہ نہیں منی لخلوکو ز بابا نہیں یخلوکو ز بابا اتنوین تکلیل اتنوین پوری لکھ نہیں مکھی کا پار نہیں بنا سکتے میلہ بڑی ہو گئی بس کر یا اللہ اللہ نے فرمایا نہیں پورے میں بھارت کس کے ہونا ابھی نہیں اللہ نے فرمایا فرمای ای یس لوب زباب و شیم ای یس مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے مکھی بنانی پڑے گی اس کے آگا بنانے پڑیں گے مکھی بنانی پڑے گی بنانے پڑیں گے مکھی بنانی پڑے گی اس میں دل فٹ کرنا پڑے گا مکھی بنانی پڑے گی اس کی آنکھیں بنانی پڑے گی قوت سے دینی پڑے گی اس کے کان بنانے پڑیں گے کنویں سے دینی پڑے گی اس کا جگر بنانا پڑے گا اس کا میدا بنانا پڑے گا اس کے جوڑ فٹ کرنے پڑیں گے کہتے ہیں جتنے جوڑے کیمتی میں اللہ فٹ کرتا ہے اتنے جوڑ اونٹ میں بھی اللہ فٹ کرتا ہے اتنے جوڑ کیمتی میں جتنے جوڑ اونٹ میں فٹ کرتا ہے اللہ فرماتے مکھی آل! کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے وہ بنانی پڑے گی پڑ بنانے پڑیں گے میدا بنانا پڑے گا دل بنانا پڑے گا آنکھیں بنانی پڑیں گی کان بنانے پڑیں گے زبان بنانی پڑے گی جگر بنانا پڑے گا دل بنانا پڑے گا پھر اس میں روح روٹنی پڑے گی اللہ نے فرمائی یہ بڑی دور کی بات ہے مجاب شی ان تکلیف شی ان شی ان پیر سائد و زندہ مولوی سید زندہ فہ زندہ اور کھانا ان کے سامنے رکھا گیا ہو فروٹ ان کے سامنے پڑے ہوئے ہو اور مکی کوئی چیز چھین کے لے جائے واہ میرے اللہ واہ میرے اللہ مکی کوئی چیز لے جائے اپنے منہ میں اپنے ہاتھوں میں اپنے پاؤں میں لے جائے یونی تو اللہ کہہ سکتا تھا اللہ نے فرمایا یس لوب یس لوب سلب کا میں نے کہتا ہے چھین لینا چھین لینا مکی کوئی چیز چھین کے لے جائے اور بزرگوں لا لاجستان کے ہوئے مینو مکھی سے اپنا نقصان واپس نہیں رہ سکتے مکھی سے اپنا نقصان واپس ہے نہیں رہ سکتے مشر تین نے کہا ہے قرآن شادی وارے دن ہم کہتے ہیں وہ سب کچھ کرتی ہے تیرا قرآن کہتا ہے کہ تیری پکار سنتے ہی اس نے دنیاس کے فیصلے ہی ختم کر دیے بھرتی ہی, ہم کہتے ہیں وہ مدد کرتی ہیں ہم کہتے ہیں وہ امداد کرتی ہیں ہم کہتے ہیں وہ جھولیاں اور اگر تم ان کو پکار ہو تمہاری پکارے نہیں سنتے مشرقی مکہ نے کہا اے قرآن سب کا نہیں تو ہمارے ساتھ مساح مت کر لے یا اللہ اکبر نے لکھا ہے یا صرف اتنا منوانا چاہتے ہیں صرف اتنا منوانا چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں حکومت دیتے ہیں مال دیتے ہیں یا بات دیتے ہیں میں نے کیا کرنا ہوگا تم نے صرف اتنا کرنا ہوگا ایک دن بدلے میں کہہ دے سارے دین اچھے ہیں سب اچھے ہیں بس اتنی بات کہہ دے اتنی بات کہہ دے سب اچھے ہیں اور اتنی بات کہہ دے جتنے کوئی لکھ بڑا اچھا لگتا ہے مولوی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ مولوی آپ کیا کہتے ہیں فلام مولو صاحب کے بہت اچھے ہیں جی ہاں ان کے اچھے ہونے کی علامت کیا ہے کسی کو کچھ نہیں کہتے ان کی مسجد میں جنابی نمازوں پڑھتے ہیں بریلوی پڑھتے ہیں شیئیں پڑھتے ہیں مردوں موقع مل جائے ہی پڑھ ہیں بڑے اچھے ہوگی کسی کو کچھ بھی نہیں کہ اتنی بات کہہ دے دین سارے اچھے ہیں بات کہہ دے یا اس بات سے مفاہمت کر لے کہ چھ مہینے تو ہمارے بتوں کی عبادت کر لے اور چھ مہینے ہم تیرے رب کی خالص عبادت کر لیتے ہیں مفاہمت کر لے سلو کر لے سلو کا فارمولہ یہ ہے کہ تی کہہ دے سارے دین اچھے ہیں ندی یہ پاک میں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کی سلح والے فارمولے کے جباب میں آپ نے کہنا ہے یا یو یہ ہلکا سے رول لا ہا بھی لا ہا گا دلا ان تمہارا ما عبدتم بلا ہن تمہارا گینا یا رول اور کرو میں نا نہیں کافر کو بھی کافی نہیں کہنا چاہیے بس بڑے فارمولی دکھاتے رہتے ہو یہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے یا جی کافرون نہیں آپ کے اعمال برباد نہیں ہوتے ایک بات زور میں رکھیے ایک بات زور میں رکھیے جس طرح کسی مومن کو کافر کہنا جرم ہے ہے جرم کا نہیں جرم کسی مومن کو کافر کہنا جرم ہے اگر کسی مومن کو بندہ کافر کہے گا تو پھر کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا کسی مومن کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا جس طرح مومن کو کافر کہنا جرم ہے اسی طرح کافر کو مومن کہنا بھی جرم ہے میں ان کی عبادت نہیں کروں گا اور جن کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی خالص عبادت کرنے والے تم نہیں ہو تم ملاوٹ کرتے ہو شرکت کرتے ہو اور جس کی عبادت تم کرتے ہو پھر چنو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا سب دین اچھے نہیں ہے نسم دین ہو تم والن تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے سب دین اچھے نہیں ہے اللہ تعالی فرما میرے اس آئیں گے مسائٹ کے پہاڑ آئیں گے عبور کرنے پڑیں یہ جو ذمہ داری تبلیغ والی توحید کی اشاعت والی شرک کے خلاف جہاد والی ہم آپ کے کاندے پہ ڈالنے لگے ہیں میرے پیگمبر یہ لوگ آپ کو گے لالچ بھی دیں گے فارمولی لائیں گے لیکن میرے پیگمبر سیابہ کا سپتا اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے آلودہ نئی ہونے دینا نہیں ہونے دینا اپنے دامن کو پاک رکھنا ہے ان کو بتا دینا ہے کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورت کا نظام لا کے رکھیں میرے دوسرے ہاتھ پر چاند کا نظام لا کے رکھیں پھر بھی میں قرآن سنانے سے بعض نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے کی توقع تھا مر وہ دیکھو بھائی وہ کیلنڈر ہے ہمارا ہمارے نوجوان ساتھیوں نے یہ کیلنڈر چھایا کیا ہے جس میں انگریزی مہینہ بھی ہے اور یہ اسلامی مہینہ بھی ہے اس میں حضرت صاحب مولانا حسین علی کا ان کے شاگردوں کا فطرا بھی ہے اور, کا دیان, رسالت کا اور جناب یہ ساری چیزیں اس میں درد بھی ہے یہ دس روپئے کا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے جتنے مواحد ساتھی ہیں ہر گھر کی بیٹھک میں یا دکان میں یہ لٹکنا چاہیے یہ علامت ہونی چاہیے کہ ہمارے پہلے کے لوگوں سے آپ کی بیٹھ میں کوئی بندہ داخل ہے اس کو پتا چل جائے کہ آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہے آپ کا تعلق کن علماء سے ہے آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے یہ باہر آپ کو ملے گا کوئی جی قیمت نہیں ہے بچے بھی خرید سکتے ہیں یہ ہر گھر میں اور دکان پہ یا آپ کا کوئی دفتر ہے اس میں یہ لگنا چاہیے میں یار تھک گیا ہوں کے جواب میں دیر بھی کافی ہوگی الحمد للہ رب العالم سلات وسلم رحمت کا ہم نے معاویہ مسجد کو شہید کیا ہے اس کا کام ہو رہا ہے شہید ہونے کا ایک دفعہ بالکل شہید ہو جائے گی ان پندرہ بیس دنوں کے اندر اس کی دنیاد رکھیں گے اور جس دن ہم دنیاد رکھیں گے آپ سب لوگوں کو اس میں شامل کریں گے ان करेंगे आप پہلے اعلان کریں گے آپ کو شامل کریں گے فی الحال آپ دعا کر دیں بڑی اچھی جگہ بیٹھے ہیں بڑی اچھی نفل ختم ہوئی ہے خانہ خدا ہے. آپ یہ دعا کر دیں کہ یہ منصوبہ ہمارے زیر میں ہے اللہ اس کو پائے تکمیر تک یہ خلیص سے دعا तक لیں اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں صحت کے ساتھ ہم اس تک جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے اللہ سب بیماروں کو شفا کاملاتا فرما میرے لیے بھی دعا کریں لیکن میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کہیں گے درست تو بالکل ٹھیک لوگوں کی طرح دیا لیکن نہیں کمزوری محسوس کر رہا ہوں اتنے بولنے کے باوجود بھی, بھی آپ دعا کریں گے اللہ مجھے بھی باقی سب لوگ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ آج لاتا فرما دے جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مواحد تھے مومن تھے اللہ کی نفلت فرمائیں ہمارے راجہ محمد یعقوب صاحب ہے ان کی ہمشیرہ کا اچانک انتقال ہو گیا ایک معمولی اپریشن تھا اس اپریشن کے دوران ہی اچانک انتقال ہوا اچانک کے جو حادثے ہوتے ہیں بڑے سخت حادثے ہوتے ہیں ان کی ہمشیرہ کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے بھائی بہنیں خصوصر ماں باپ جو بوڑھے ماں باپ اس عمر میں ان کو یہ صدمہ اٹھانا پڑ گیا اپنی بچی کا ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ ان کے والدین کو ان سب لوگوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے ہمارے ماسٹر محمد افضل صاحب ہیں جی بڑے ہمارے مخلص ساتھی ہیں جماعتی ساتھی ہیں ہمارے بڑے مرد مل رکھنے والے دوست ہیں ہمارے ان کے والد صاحب کا گزشتہ انہیں انتقال لیا ہے ان کے لیے سارے لوگ دعا کریں بڑے معاہد تھے ان کے والد اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ نے صبر جمیل عطا فرمائے صلی اللہ علیہ پڑنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں آتا آزان میں اور تقبیر میں فرق یہ ہے کہ جہاں آزان میں دو سات نکالنے ہیں تقبیر میں وہاں ایک سانپ نکالنا ہے